محمد اسلحہ نفس یہ بات لکھیے نا کہ وہ چار باتیں ہیں کون کون سی چار باتیں ہیں جی جیسے بتائے جی اسلحہ نفس ہی پڑھیے جی شبیر صاحب بتایا جی اقتباس والا شاہ جی کام करना ہم نے آپ کو کام کرنا پہ عمل کرنا تو آپ کو پتہ बात کیا بات کہی جی سمجھ نہیں آئی ہے کہتے ہیں یہ پورا نہیں سنا انہوں نے پچاس سے ہم نے آپ کو مدد کرنا پچاس سے ہم نے آپ کو بات کرنا عمل کرنا اور صاحب سمجھ آئی نے کیا کہا یہ کیا کہا انہوں نے اب ارشاد صاحب بڑا کامیاب لیکچرر رہے جی یونیورسٹی کا اور لیکچر کریے حال ہے جی تو ابھی اس نے دو بار بول لیا اور ساتھ ہی اس میں سیگلس بھی نہیں کہہ سکتے رضائل سے اپنے آپ کو پاک کرنا فضائل سے متصف کرنا ظاہر شریعت پر پکا ہونا دائمی دھیان حاصل ہونا یہ چار باتیں جو ہیں تو یہ فن تصوف ہے فنسا فن فضل ہے پانچ بھی کیا بات ہے جی ساگر صاحب تو شہر لکھا ہے جیتاب صاحب کیا شاید آپ بتا دی تو کھڑا ہو کر کے نا تھا شاید تھا اپنی بات کو پہنچانے کے لیے آپ کو کھڑا میں اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں ہاں جی محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ زور کی نماز ہم آیا کے گرجے میں پڑھیں گے سنتنیا فتح ہوگا اور زور کی نماز وہاں پڑھیں گے زور کی نماز کا وقت قریب ہو اور فتح نہیں ہوگا ہم کیا کریں کہ میں خود میدان سلطنت عثمانیہ کا خلیفہ ہوتے ہوئے خود میدان جنگ کہ وہ خود اترا تو حسن عبدال اللہ کے تعلق والے بندے تھے رک تھے. امر تھا کہ وہ کھڑے ہوں گے اور سارا ان پر آئے گا قلعے کی دیوار پر اور وہ شہید ہوں گے اور سر ان کی شادت کی برکت سے اللہ فتح کرے گا تو سوچنا تھا ناستے کو کیسے حل کرنا ہے اور شاید صاحب کھڑے ہی نہیں ہوا جی کہ آدمی جو ہے نا وہ درخواست دیتے ہیں بجلی کی محکمے کو بجلی دی جائے گی جی؟ تو کہتے ہیں کہ آپ کی عمارت میں فٹنگ ہو ہوگا ٹیسٹ رپورٹ ہو گئی ہے توکے تو ہوگی ہے پھر کہیں اس کو کنکشن دے دوست تو مائ راج میں آ کر تارے جو ہے لگاتا ہے پھر حکومت کے لئے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں رپورٹ والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ساری یہ جو ہے تو بجلی کے قوانین کے مطابق درست ہے آپ کنکشن دیا جائے کیونکہ اگر بجلی کے قوانین کے مطابق درست نہیں ہے تو رپورٹ درست نہیں ہے تو کنکشن ہو گیا اور کا فریج اس کی اس کا ایئر کنڈیشنر ہاں جی سارے جل گئے کہ کنیکشن ہونے سے مار حکومت نے قانون بنایا ہوئے کہ ٹسٹ رپورٹ جو ہے وہ دی جائے گی پھر کنیکشن ملے گی چار باتیں جو پہلے بیان کی گئیں یہ فٹنگ اور ٹسٹ رپورٹ ہے بعد اس کے پھر اللہ تعالیٰ اپنے تعلق والا ہاتھ بڑھاتے آدمی کی طرف اور اپنا بنا لیتا ہے پھر کہتے ہیں نسبت قائم ہو گئی ہے. نسبت قائم ہو گئی اور شہر میں جو ماورہ ہے نا فری صاحب شہر کے ان کو میں کیسے کہتے ہیں آپ شہری ہیں نسبت ہو گئی کہ ابد الرحیم دی عبد الرحور دکھار نسبت ہو گئی نے نے بات کی اور کہا کہ ہاں ہم نے اپنی لڑکی کا رشتہ دے دیا یہ جی ہمارے صوفی بزرگ ہے تو کہ وہ شعر پڑھا کرتے ہیں کہ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے مولانا صاحب جیسے شیر پڑھتے ہیں سب نوارا لگا ایک چھت ہو جائے اللہ کا تعالی کے جوش کرنا پڑ تو ایک دوسرے پر سٹینڈ لینا ہے ایک دوسرے کے مفادات ایک دوسرے کا لحاظ دھیان خیال سب آ جائے تو راستے میں عورت ہے کسی نے اس کو چھیڑ لیا تو اچھا آدمی نیک آدمی ہے تو نہیں من کر کے جذبے کے ساتھ روکتا ہے اس کی بیوی کو چھیڑ لیا تو پھر آدمی کہتے ہیں وہ صحیح کہتا ہے یا یہ مرے گا یا میں مروں گا ان دواز میں سے کوئی زندگی نہیں ہٹے گا اس نے آواز لگائی. جب اللہ اپنا منا لیتا ہے وہ ایک بزرگ تھے تو ان کو آ... پورا یاد نہ رہا ہے لیا کہ آدمی نے تھپڑ بارا بزرگوں کو کیسے ہے ایک آدمی اپنی باندھی کے ساتھ آ رہا تھا بڑی خوبصورت باندھی اب یاد آیا پورا بڑی خوبصورت باندھی کے ساتھ آ رہا تھا تو اللہ والا کر دھیان میں جا رہے تھے تو نے ان کو جب غیر گیسری حالت میں دیکھا تو سرد نش کی ڈانٹپٹ کی کچھ کیا سات میں سے دہ مارا ایک تھپڑے بزرگوں اور جو مارا پوسٹ کی باندھی تڑپنے لگی وہاں کو بزرگوں نے, کہا کہ نے کر دی کہ آپ نے نہیں کی تو اللہ ہوا کہ آپ نے اپنے, نے اپنے محبوب پر غیرت کی ہم نے اپنے محبوب پر غیرت کی ہمارا بندہ تھا ہمارے تعلق بندہ آپ کو اپنے محبوب پر غیرت آئی اور ہم نے اپنے محبوب پر غیرت آئی مدر جان جنا تھا احمد اللہ علیہ کے جوابی تکلیف ہو جاتا تھا پکڑ کہ تھے معاف کر دیا کریں آپ آدمی کا خیال ہوا کہ یہ بدوا دے رہتے ہیں یا دل برا کر لیتے ہیں اب نے کہا میں اس کے کرنے سے پہلے میں نے معاف کیا ہوا ہوتا ہے لیکن میں کیا کروں میرا اللہ چھوڑتا نہیں ہے میں میںلتی کرتا ہے اللہ میرا چھوڑتا نہیں ہے ایک تعلق ہے آج مسلمان کا اللہ کا تلک ٹوٹا ہوا ہے یہاں ایک کلرک ہوتے تھے بول رہے ہیں تو بھی مسلمان ہوئے تھے حق پرست آدمی جو چھ میں سلام کلام ہمارے ساتھ تھا. کے خیال کرتے تھے کہ ایک آدمی نے حق کو قبول کیا ہے اپنی برادری سے نکلا ہے تو اس کا خیال کرنا چاہیے جی تو ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ اس کا بیٹا مر گیا تھا جی اوہو او کہا جی اس کا بیٹا مر گیا اور میں جنازے پر ہی نہیں کیا جی تعزیت بھی نہیں کی جی حالانکہ ہوتا یوں ہے کہ کسی آدمی کی موت ہوئی ہو اور ماحول میں تو ضرور میں جاتا ہوں وہاں جنازے میں شامل ہوتا ہوں جی تعزیر کرتا ہوں کیونکہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہوتا ہے اور ڈاکٹر صاحب کو میں کہا کرتا ہوں کہ ایک طرف دس تقریریں تمہاری اور ایک طرف تمہارا مرید کے رمی شادی میں شریک ہونا یہ اس کے لیے فیض کا دروازہ کھولتا ہے وہ دس تقریروں سے اتنا نہیں کھلتا جتنا ایسے عمل سے کھلتا ہے خیر دن میں ملا اس سے میں نے کہا جی آپ کے بیٹے کی وفات ہو گئی تھی اور ہمیں اطلاعی نہیں ہوئی جی کہ ہم وہ آئے ہوتے دعا کے لیے تعزیت کے لیے جنازے کے لیے نے کہا دفع کرو ڈاکٹر صاحب یہ جملہ سے کہا تو مجھے خیال ہوا کہ اب مزید پوچھنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ بات کوئی پیچیدہ ہے جو کہ بیٹے کے مرنے پر وہ اس طرح کا سخت جملہ کہہ رہا کہ دفع کرو اس کو خیر کسی اور آدمی سے پوچھا میں نے کہہ رہا وہ فلانے کے بعد میں کے لیے اس سے ملا تو اس ڈاکے سے یہ بات کی اور ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے وہ بھی پوچھا اس کا بیٹا جو ہے یہ بڑا اس نے پریشان کیا بات کو بہت تنگ کیا کہ یہ تو یہاں کے جو ڈاکوؤں کی گینگ ہے اس کا ممبر ہو گیا تھا رات کو جو لٹتے ہیں لوگوں کو اس میں شامل ہو گیا تھا اس وجہ سے جو ہے یعنی باپ اتنا نالا تھا کہ جب مرایا ہے تو اس نے شکر کیا ہے بیٹھا تھا لیکن اتنا تعلق ٹوٹ چکا تھا اس جمال کی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ اس کا سر کوئی اس کی کھوپڑی کو کوئی سوراخ کر لے تو مجھے خوشی ہوگی آج تیرا میرا یہ حال اللہ کے ساتھ ہوا ہوا ہے اس کے نتیجے میں یہ ہلاک کھلے ہوئے ہیں ترین کے سامنے مغرب کے بزے اور تشکے کو نے ترجیح دی ہوئی ہے اللہ کے حکم پر غیر کے طریقے کو اللہ کے محبوب کے طریقے پر ترجیح دی ہوئی ہے مفاد, عمل پر مفاد کو ترجیح دی ہوئی ہے یہاں سلسلے میں داخل ہوا زندگی بدلی انٹرویو ہونے لگا تو اس کی برادری نے ساری نمل کر کہا پتل پہن کر, جانے جائے. پتلون کر جائے تو یہ لوگ کہا کرتے ہیں ہم ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کر کے کام کیا کرتے ہیں اپنی خواہشات کی ترتیب بنا کر ہمارے پاس آتے ہیں اور پر حانا پوچھتے ہیں تو پہلے مشورے سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آدمی کچا ہے آدمی غیر شرعی ترتیب میں اپنی کامیابی ڈھونڈ رہا ہے یہ تو اس کا دل یقین اور ہم سے پوچھنے کے لیے مشورے کے لیے آ گیا حامد کو کہیں کہ نہیں ایسے نہیں ہوگا جو اس نے ماننے کی استداہ دیں اگر غیر شہید رفیق کو اختیار کر کے نہ ہو تو ان کو کوئی افسوس دلا نہیں ہوگا شہید رفیف کو اختیار کر کے نہ ہوا تو کہیں گے اس نے کہا تھا نا آج کل کہاں ہوتا ہے ایسے کام کہ ڈاکٹر صاحب یہ پتلون کے بغیر آدمی نظر آتا ہے یہ پتلون پہن کر کے چلا جائے تو ہم کیا کریں کہا چلا جائے ادھر میرے بات ہے یہ کام انشاءاللہ ہونا نہیں ہے نہ پتلون کے ساتھ ہونا ہے نہ پتلون کے بغیر ہونا تو پتلون کے بغیر نہ ہوتا تو سوار تو ہو جاتا سنت پر سینڈ رہنے کا اور سنت پر قائم ہونے کا جزون کرتا آدمی ہو جاتا ہے نکالنا ہوا سمجھایا تھا ایک بار کا جب آپ سمجھتے سنت میں کامیابی ہے تو ہم آپ کو کیا کہ انٹرویو ہوتا ہے زندگی بدل گئی اب گاڑی سے رکھیے نئے سے نظر آتا ہے کہ یہ شہر بڑی ہوئی ہے نیا سے نظر آتا ہے, کہ بھی ہے. اور وہ نیا نیا کو کوئی خاتمہ بنایا جی جی. کا چہرہ ان شاء اللہ ایسے ہی اللہ کرے گی آپ کی کا کیا مقبول کیا ہے پکے گوڑ چاری پکی کو یا کچھ کر لے ہماری یہ پوچھنے کے کریے کیا ہوتا ہے اللہ تبارک فرمائے گا اللہ نے اب یہ صحیح فقیر ہوتا نا پتا چل جاتا اس کے بعد کیا مضمون مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے کل میں گا وہ جان باور میں کما اور زہر میں زہر سے خلاص کی ہوئی یہ استوار تو قادر ہے نا تو سے ہاتھ پڑے ہے یہ تو بالکل ابن جامع تو ہشپش وقت سے رخڑے میں کے جن کو حاصل کرے چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا سن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے میں لاہور میں تھا تو وہاں میڈیکل گاڑی میں دو سال وہاں رہا تم نے کہا جی ہاں ریاض ساگر صدیقی کا میلہ ہونے والا ہے تو اس کا کلام لایا گیا کلام اس کا میں نے پڑھا او ہو پھر آگ آگ بھری اس میں ایک اس کا شہر تھا کہمد لگائی ساغر پر یہ شخص درد کی دولت کو عام کرتا ہے خیر اس کے حالات پر میں نے پوچھا ہم نے کہا جی یہ تو ایسا ہوا کس کو کہ چیز تھوڑے اوڑے ہوئے اور سڑک کے کنارے لیٹے ہوئے سے زندگی گزاری یہ حال ہوا خر میں اور ٹھیک ہے کلام موجود کہ بڑے بڑے بادشاہ نہیں لے جا سکتے تھے جا کر ایک دو سناتا تھا تو آگ لگتی تھی تب ہوا کہ جب سب کچھ سنا ہوا تو آج ہی سب تو لیا میں نے تو میں سارا جہاں رہنے دیا کیا ہوا ہے میں نے بھی کیا ہوا ہے لیکن دنیا کو لیا ہے باقی سب چیزوں کو چھوڑا ہے غیر اللہ کو لیا ہے اللہ کو چھوڑا ہے مفاد کو لیا ہے مال کو چھوڑا ہے دنیا کو لیا اخرت کو چھوڑا ہے عام کوئی یاد ہو جانے کو نہیں کہتے ہیں اور تفسیر کرتبی یاد ہونے کو نہیں کہتے ہیں اور روحلمانی یاد ہونے کو نہیں کہتے ہیں اور تعلق اللہ جو ہے تو وہ کچھ اس کو فیض الباری کو یاد ہونے کو نہیں کہتے ہیں تعلق اللہ کلب میں اسراج جانے کو کہتے ہیں جب تو اللہ کو غیر اللہ پر ترجیح دے دے جب تو مفاد عمل کو مفاد پر ترجیح دے دے اللہ کا تعلق ہے قلندر جو دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا پکی یہ شہر کارو ہے لغت آئے ہازی کا کل میں ترجیحات آ جاتی ترجیحات تو باجو سے مانا یہاں کمیونزم کا بڑا ریلہ آیا تھا پاکستان پر یونیورسٹی پر بھی آیا تھا ایک الیکشن ہو رہا تھا تو اس میں سوشلس پارٹی کا جو نمائندہ تھا وہ کھڑا ہوا تو اس نے کہا کہہ دینا چاہیے ہمیں کیا ہے نہیں اسلام پارٹی کا آدمی کھڑا ہوا تو اس نے کہا کہ خطرہ ہے خطرہ ہے سرکاروں کو خطرہ جاگیرداروں کو لمبی لمبی کاروں کو خطرے میں اسلام ہے اس سے کچھ پڑھ رہا تھا اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے ان کو خطرہ ہو گیا یہ ہو گیا اور ہم مس قائم کریں گے جگہ تو پتہ نہیں ہے اور لوگوں کو فانی دنیا کے مفادات کے پیچھے لگا دیا ہے اور سیاست بنا کر پیش کر دیا ہے اور تباہی کی طرف لے جا رہا ہے تو یہ کہا دوسرا کھڑا تبلا جو کھڑا ہے اس نے کہا کہ آئی مسارٹ مائیچ فرومٹنگ ہوتا تھا بالا صاحب رحمتہ ڈنگ ماؤزنگ کی جگہ موزی ڈنگس نے دیکھ دیکھ لیکنز واٹ آر یور پرایورٹیز تمہاری ترجیحات کیا ہیں غیر میں لگ رہے ہم میں لگ رہے ہو پہلے کیا کرنا ہے بعد میں کیا کرنا ہے پرایورٹی کو سیکھ لیا تو سارے نظام کو سیکھ جاؤ ہاں جی واٹ آر پرایورٹی ترجیح کیا ہے ترجیح ہے وہی لازوان باقی سب کو زبان ہے یہ, یہ رات جب کل میں آتا ہے یہ تعلق مال ہے نا آدمی کو بڑا شوق چڑھا ہوتا ہے ہمیں خلافت مل گئی ہم فلاں بزرگوں کے خلیفہ ہیں ہم شیخ الحدیث ہیں ہم شیخ التفسیر ہیں مدرسے ایسی بات نہیں ہوتی ہے تو کل کے کھانے میں اس بات کا آنا ہوتا ہے جو کہ تعلق ہوتا ہے لو پھر جب تو اس کا ہو گیا سبحان اللہ تو اس میں بیٹھے ہو جا رہا ہوں پانچ ایک لڑکے بیٹھے میری دائیں طرف ایسے میرے قلب میں سے قلب سے ایک گیت کے بول آ رہے ہیں اسے میں نے کہا کہ تو یہ کہہ رہا ہے زندگی اسی کی ہے جو کسی کا ہو گیا پیار میں جو کھو گیا اس نے کہا جی ہاں اور کو بڑھیا رہے تو یہ کی جی. کیا کہہ رہا ہے جی. اس کو جی یہ اس کو بڑے لوگ گاتے پھرتے تھے زمانے میں بڑی ایسے محسوس کے یار نہیں کیا کہہ رہے ہیں اس پر میں نے ایک نظم لکھی زندگی اسی کی ہے جو زندگی اسی کی ہے جو بھی کہ چہرہ ہو گیا جس میں تیری لگن نہیں سب کچھ وہ گویا کھو گیا یہ پوری دس ہزار کی لگن تھی تاروں میں ہے چمک تری پھولوں میں ہے مہک تری اور سبزے میں ہے لہک تری چڑیوں میں ہے چہک تری کبھی ایک ایسے فصل یہ ہے کہ جو کسی کا ہو گیا اور زندگی اسی کی ہے جو بھی کچہرا ہو گیا اندر راز آتے ہے ایک وصو والی میں بیٹھتا ہے تو ظاہر سے پاک ہونا یعنی کہ برا سر دالچینا رہا ظاہر سے متأثر ہونا اخلاص ہمدردی خرکھائی تو توحید تو ظاہر شریر پر پٹا ہونا کہ سالک صوفی وہ ہے جو ہر آن ہر گھڑی اس بات کی تحقیق رکھتا ہو کہ کسی عمل کو کس طرح بہتر سے بہتر طریقے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کے مطابق کرنا ہے اور اگر وہ بہترین سے بہتر پر آ گیا تو یہ سوفیر سالق نے خطا کی جب یاد ہے مسلح زمان کو تو کہا ہوا ہے کہ بہترین سے اگر بہتر پر آ گئے تو اس کو ضم کے نام سے قرآن میں کہا گیا ہے جہاں جہاں ہم یا بارے میں بات ہے قرآن پاک نے تو وہ خلاف اولا فیل پر کی ہے اتنی سخت خطاب کیا گیا ہے گویام اور آپ سے سخت گنا ہو گیا کیوں کہ بہترین سے بہتر پراگے ہو اور بہتر سے کم تر نہیں یا بہتر سے بہترین سے بہتر پر آگے. بہترین پر ہونا چاہیے تو کے لیے ہوتا ہے کہ وہ کام کو بہترین طریقے سے کرنے کی کوشش کریں بہترین طریقے سے کرنے کی کوشش کریں کیونکہ کورک کے ڈھونڈنے والے ہیں افغانستان میں ہم تھے تو وہاں پاکستان میں دروازے کی بسوں والے جلدی کرتے ہیں تو سفر جب چالو ہو اور اگر آپ کو آسانی نہ ہو تو سنتے ہیں آدمی چھوڑ سکتے کہ وہ سنتے نفر ہو جاتی چھوڑنے کا گناہ نہیں ہے میرے کوئی تکلیف نہیں ہے آدمی چھوڑ رہا ہے یہ تو بڑی بدل حاضری ہے کے سفر میں کافلا کھلا مشکل سفر ہوتا تھا نا مگر مکرم سے بجنٹوں پر جانا ہوتا تھا سات دس دن کا سفر ہوتا تھا تو سفر سے کافلا اترا اور لوگ رکے اور سب جو ہے تو سب نے کہا بس سفر ہے جی اب تو دو دو خرائز پڑھ کر اور تین دن بتر پڑھ کر ٹانگے لدی کر کے سونے لگے پھر میرے رشا صاحب رحمت اللہ ہوتے تھے کہا کہ سب کو دیکھ کر بھی یہ خیال ہوا کہ ہم بھی فرض پڑھ کے اور فطر پڑ کے سو جائیں فرض پڑھ کے فتروں کی نیت کرنے لگے تو پاس سے ایک تیزی سے کوئی شخصیت گزر گئی کون گزر اپنی تیزی سے رابطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بھی سنتے کو چھوڑ رہے ہیں میرے رشا آپ بھی ہیں پڑھیا جی مجموعہ نے کیا نام لکھے ہیں ساگر سن ہاں مدرام کی جنہری تو خیر وہ جہازی ہے کتنی بڑی خیر کو ہاں افغانستان کا میں آپ کو کیسا کر رہا تھا تو وہاں پر یہ افغانیوں کے طریقے کی زور کی گاڑی کڑی پوری دستکات پڑھیں گے لیکن ایسے بے طریقے پڑھیں گے کہ ایک رکات بیدار نہ ہوئی نہ رکو نہ سیدھا اتنا جلدی ٹک ہٹک ٹک ٹک پڑھ لیں گے تو ہم اترے ہم نے جماعت کرائی دور فرض پڑ کر ہم جلدی بیٹھ گئے کہ لوگ تنگ ہوں گے پریشان ہوں گے پھر ہم ایسا نہ ہو فرضوں میں ہی رکاوٹ بننا شروع ہو جائے تو افغانی جو ہے بات کرتے تھے وہ کہتا ہے کہ تو نے سنت کیوں نہیں پڑے ہیں تو میں نے کہا کہی سنت جو ہیں وہ تو سفر میں نفل ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ تو دیکھی کے کام کے لیے دین کو پھیلانے کے لیے دین کی تبدیل کے لیے نکلے ہوئے ہیں آپ تو بہت بہت دیکھے جمع کرنے کی رس میں لگے ہوئے ہیں تو سنتوں کو سنتے چھوڑتے تو خیر وہ بات تو ٹھیک کیوں رہا تھا ایک مولوی آدمی بات کرتے ہیں مجھے نا سرخم ٹوٹکے بھی آئیں گے تو میں نے اسے کہا کہ پڑھنا تو اچھی بات ہے لیکن نہ پڑھنے پر رد کرنا مستحب کے تارے پر رد کرنا اور اس کو واجب ملامت ٹھہرانا یہ شریف کا مسئلہ ہے نا یہ جو ہے تو یہ وہ ہے درست بات نہیں ہے مستحب کے تارے کو متون گردانا سنتے مقدہ کے تارے کو متھوننا ضروری ہے سنت موقع کو تارے فرق کیا ہو اگر آپ اسلام نہ کریں تو گنگار نہیں ہے لیکن نوافر کے سارے کو متھون کرنا یہ شریعت کا روح سے درست نہیں ہے خیر والدین مولوی بھی جب میں نے ایک با بات کہی تو اس کو اندازہ ہوا کہ اس نے بات ٹھیک کہیے اس نے بات چھوڑ دی خاموش ہو گیا تو خیر ہمیں کچھ دنوں کے بعد اندازہ ہوا کہ یہاں لوگ بڑے خپو ہوتے ہیں لہذا سنتے پڑھنی چاہیے اور گاڑی والوں کو درخواست کرنی چاہیے کہ پانچ منٹ ذرا رکا کرو اگر لوگوں میں ہماری بات نہیں چلے گی میں پربڑا چلا رہا تھا ڈاکٹر نجی اللہ کہ یہ پاکستان کے وابی ہیں یہاں پر وابیت کو ہم کرنا چاہتے ہیں اور میں سنی ہوں اور میں سنی موقع کے لیے لڑ رہا ہوں ان کے خلاف جہاد کر رہا ہوں یہ اس پہ پربگڑا کیا ہوا تھا کہ یہ وابی ہیں اور اب سنی ہیں اور ہم ان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں یہاں کر کہا کہ یہ کیا کہتے ہیں جو جماعت جائیں تم سے کہا کرو کہ سنت نہ چھوڑا کریں سنت پڑا کریں بس پہلوں کو کر لیا کریں تو پانچ روکا کریں تو محبت جو اللہ تعالیٰ کی خاص محبت ہے اس کا تقاضہ میں نے کہ اگر تم کو دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ کی زار کے ساتھ محبت کا تو پھر اتباع کرو ہمارا ہاں جی اتباہ کے بعد پھر یہ ہے تو یہ نہیں کہ تم کو تمہاری محبت کا دعویٰ درست ہو جائے گا بلکہ بکم اللہ پھر اللہ تم سے محبت کریں گے پھر اللہ تبارک مطالعہ تم سے محبت کریں گے ہمارا ایک دوست نغمہ سنایا کرتا تھا نغمہ سنایا کرتا تھا ہمیں ہمیں تم سے محبت ہو گئی رہے ہمیں پلکوں کی چھاو میں رہنے ڈاکٹر صاحب پلکوں کے پاس اگر کوئی آپ کی سوئچ بوئے تو آپ تھپڑ ماریں گے کہ نہیں ماریں گے آ جائے دوستی آ جاؤ گے پلکوں کی چھاوں میں جی محبوب اسٹینڈ لے گا تو خرا کہتے ہیں کہ جنگ سفین جنگ جمل جو ہوئی ہے جنگ سفین جنگ جمل جو ہوئی ہے کتنے آدمی شہید ہوئے ہیں ساگر صاحب میں ساٹھ ستر ہزار جو ہے سترہ ہزار آدمی اس میں مارے گئے ہیں جنگ سفین جنگ جمل میں کوچ تو خبیب خارجی ہیں جن کی شہادت ہوئی ہیں اور کچھ نیک مسلمان ہیں جو دونوں طرف سے مارے گئے ہیں دونوں طرف سے جو مارے گئے ہیں شہید ہیں ابھی ماویز اللہ کے ساتھی جو ہیں وہ بھی شہید ہیں تربیت اللہ کے ساتھی جو ہیں وہ بھی شہید ہیں سارے شاد ہیں اور ان میں سے کسی کی شہادت میں کوئی فرق نہیں ہے. کہتے ہیں کہ شہادت عثمان کا اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے بدلہ لیا ہے کیونکہ جب خلیفہ پر حق شہید کیا جاتا ہے تو اس کی پاداش میں چالیس ہزار آدمیوں کا خون گرنا ہوتا ہے میرا کیا خیال ہے امریکہ آسانی سے اس خون کو ختم کر لے گا اس پر جانے والی پکڑ ہے مجھے جی نظر نہیں آ رہی یہ جو جنگ جمل جنگ جمل میں اسی ہزار روپیہ آدمی مارے گئے یہ شہرت عثمان کا اللہ تبارک سالہ نے بدلہ کیا ہے کیوں گ اللہ تو کو سالوں کو اپنے تلے کو والے بندوں پر کہہ رہے بھائی دوستو ہم نے امال کے مقابلے میں مفادات کو لیا اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کو لیا اور اس کے نتیجے میں اللہ کی رضوع سے ہم گرے ہوئے ہیں یہ جو ایک خواب ہے عوری سمیلا صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب ہے جس میں کہ مختلف نظارے رات کو دیکھے ہیں کیا اس بے تذکرہ ہے کہ ایک وہ اس پر آئے لکھی ہوئی چڑیا آ کر جو تو گندگی کھانے لگی یہ بھی اس میں ہے کہ نہیں ہے کیسے مشہور ہوا ہوا ہے یہ یاد نہیں ہے آپ ہاں جی چلے کسی پھر پوچھنا ہمیں تو یاد نہیں ہے پورا حوالہ تو اس کے حوالے کے بغیر بات نہیں کہنی چاہیے پورا لمب سے بھرا ہوا ہوگا آدمی لیکن ہوگا مفاد تو ایسے ہی روشاد ہو گئی کتروں پر تفریح کے بڑے آیتیں لکھی ہوئی ہیں آدیشیں لکھی ہوئی ہیں اور جا کر بو پر گر رہی اس کو کھا رہی ہے آج؟ ایک صاحب سے بڑے ایسی تقریر کرتے تھے کہ تو با آدمی پر آدمی کو ایسی کیفیت کاری ہوتی کہ کو توڑ جائیں۔ اور بڑا ہلکا بھی بن گیا تھا تاہیر بھی تھی اسموس صاحب سے کسی نے کہا کہ ان کو ٹکٹ دیا دو قومی اسمبلی کا تین طلاقیں کرے طلاق نہیں دیتا اس کو کیسے ان کیونکہ جب مفاد آئے گا نا تو یہ پھر ہمارا نہیں ہوگا تو زیادہ آدمی ہار جائے لیکن ٹکٹ میں نے اس آدمی کو دینا ہے کہ جو آدمی کمر باندھ کر آ کھڑا ہوا کرے وہ ہم تو ان کے ساتھ بیٹھے اٹھے ہوئے ہیں ان کی سیاست میں حکومت دینا اقتدار آنا پہنچانا یہ نہیں تھا کے حق, حق کو واضح کرنا اور مضبوط جماعت کا کھڑا کھڑا کرنا تاکہ عہبادل کے سامنے اور کو پتا چلے کہ ہمارے سامنے ایک مضبوط جماعت کھڑی ہے گا, سید کرتا ٹکٹ دی کہ جب وفاق کا وقت آئے گا تو اس نے اس جگہ جمنا نہیں آدمی جمنے والے ہوتے ہیں ہمارے گاؤں میں ایک آدمی ہوتے تھے تو مجھے یاد ہے بچپن میں بڑا آسودہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے اچھی سیر پھر رہا ہوتا تھا کچھ کام نہیں کرتا تھا اور بڑے مزے کی زندگی بہت آسودہ مالدار تھا کچھ بگلا بندا اس زمانے میں سے بڑے بڑے بات کرتے تھے کہ کہتے ایکسرسائز کپتان صاحب دیر مزید میں چل جائیں گے بڑے مزید میں دوسرے نے کہا کہ ایک یہ کپتان صاحب کپتان صاحب ہے جب اس کے باپ پر فاکہ آیا تھا تو اس کو جو ہے تو اس نے چار چار پیمانہ غلے کے بدلے میں اس نے فلاں خان کو دیا تھا بڑھوائیں پہلے زمانے میں تو اس پہ ڈالتے تھے اس نے دیا تھا اور وہاں اس کے کاموں سے تنگ آ کر انگریز کی فوجیں برفی ہو گیا روٹی تو ملے گی نہیں تو چلا گیا وہاں پر کہ برما کے محال پر یہ جاپان کے خلاف مورچے میں آ گیا اور جم گیا بس اتنی فائرنگ ہوئی ہے اتنی گرد ہوئی ہے کہ آخر میں کچھ نظر نہیں آتا تھا آنکھیں بڈی سے بری ہوئی تھی لیکن مورچے پر رہے اور فائرنگ کی مورچے کو پتہ کیا لاشوں کو نکالا زندگوں کو جو نکالا ہے کہ پتی کتنے دن تو ہم نے استدار میں رکھا ہے کہ ہماری آنکھوں سے گرد صاف کرتے رہے جس پر بات نکالا تو ہم نے کہا کہ اب جو ہے تو یہ جو سپائی بھرتی ہوا تھا اس کو, کب, اس کو جو ہے تو کوئی گئی اولدار وغیرہ ہو گیا تھا کس گزار ہو گیا تھا کس کو کپتان کے رینک پر ریٹائر کر کے بھیجو اور اتنے اتنے اعزاز دو یہ اتنی پینشن دو یہ میڈل دو یہ اعزاز دو یہ دو یہ دو یہ دو کس کیا باشدہ زندگی گزار رہا ہے جمایا آدمی ٹھیک ہے نا آپ لوگ لیا مگر صاحب ہمارے پڑھ کے سناتے ڈاکٹر صاحب ہے کہ ترجمہ سے آج سمجھا جی بتا رہی ہوں تو سمے فخر ہو دیا علاج تلاسمست سمان جی تو اس میں جو پشتو کا ٹھہر ترجمہ کرتے تھے لمانا پشتو کی تفریحوں میں سو رب پورے منگول بعض کے جو پنجا اس کو منگولے ہیں پنجاب پنجاب مار میں اردو کے مارے پنجاب مار نہیں جنون من جبریل زبون سے دے جنون من جبریل زبون سے یہ مردان عجم کا شہر ہے جنون اے ہمت مردانہ ہمارے جنون کے جنگل میں جبریلی نیند تو ہوا شکار ہے ہمت مردانہ تو, تو اللہ کی سے جلال پر کبن ڈالیاں تو سمجھا پنجاب مار لیا پکڑ لیا مضبوطی سے میں اس کی رہنمائی صحیح راستے کی طرف تو پنجاب مارے آدمی تو زیادہ پنجاب مارے تو سمائی تو قدو نیا جنون سے مردا مک مندا مردانا بڑی نشے والی لکھی گندگی کی ڈر پر گری ہوئی کٹیر مکھیاں بن بنا رہی تھی اور آئے نظر میں تھے آدمی آئے مکھیاں ایسے کرنے لگا ٹان لگا میں ہٹ جات کون سا خیر وقت میں اس سب کو چھوڑا اور اپنے آپ کو یہاں لا کر گرایا اور ہال کو پہنچایا آپ اس سے ملاقات کا وقت آ رہا ہے تو مکھیاں ہٹا رہا جی آپ تو جی چاہے کہ اور تکلیف ہو جاوے ایک خیر پڑھا کرتا تھے ایک دفعہ کہ لباس والوں نے ان کا شوق ہوتا تھا یہ وہ محرم کا ایک پروگرام کیا کرتے تھے اس محض مولانا کو بتایا انہوں نے تقریر کے لیے تو کوئی تقریر میرے بس مسجد میں وہاں ضرور پہنچ جاتا تھا اگر ایسی ہوتی تھی کہ اس میں کوئی دعوت وغیرہ ہوتی تھی تو ہم تقریر سن کر دعوت وہ فصل کر نکل جاتے تھے باہر مجبور تو نہیں کیا ہوا لیکن بات سننے سے تو کوئی روکتا نہیں آیا تو کیا ہم کا وہاں بیان سنا جی جی جی خیر بیان سنا ہم نے وہاں پر جیسے میں نے شہر پڑا شارد حسین کو جب بیان کیا کے شہر پڑھا بجور میں اس کے تم میں کشن بجور میں مہش کے تم میں کشن برسرے باما جب تاشا بجر میں ش کے تم میں کشن او آئے سنی بل سر بام آپ کے اس کے جرم میں ہوں قتل کر رہے ہیں اور شور ہوگا ہو گیا ہو ہے تو وغیرہ چھت کے کنارے پہ آ جاپ عجیب تماشا ہے بجر میں اس کے تم میں کشمیر باما عجب تماشا نکال ہے جو مچھلیوں کو ہٹا رہا ہے سر اسی حال میں زندگی کا بن ہونا رہی ہوں اور پوچھنے والا کوئی نہ ہو اور ہم ذاتِ تھے جلال سے ملنے کے لیے یہ چھوڑا تیرے لیے کچھ بن نہ کو کہتے تھے ہم سو سات کو وفا کرتے چھوڑا چھوڑا تو رئیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو ہم سخن کوئی نہ ہو ہم زبان کوئی نہ ہو پڑیے گر مار تو کوئی نہ ہو کی ماردار اور اگر مر جائیے تو نوحہ خان کوئی نہ ہو اور اگر مر جائیے تو خان ہو آپ ڈر یہ بڑی دور کی دنیا ہی جدا ہے تجھے مجھے ملنے والی نہیں ہاں جی صاحب بجے تک کنڈیشن کے بوسے گئے فریش کے مزید بکوا ہے کلب آئیسکریم پکڑے کلب بنا فرے ہاں کبھی آئس کریم کھاؤ کبھی آم کھاؤ گے کنڈیشن میں رہو گے موٹرنس پر ہو گیا نہیں خوش اگر ایک ذرا ہی مل گیا ہاں جی ایک ذرہ درد دل از ملک کے میں درد دل کا ایک ذرہ بھی سلیمان احسان کی حکومت سے بہتر ہے ہم اس باغ کی پولیس نہیں کہ ہم اس جگہ پر پہنچ جائیں گے لیکن کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا اور بڑے ہی مزے ہوں گے